ائے تھے اس ہچکچانے کے مختلف اسباب تھے بہرحال منافقین بھی تو مکے میں موجود تھے وہ جان بچانے کے لیے ہچکچا رہے ہوں گے کچھ ہو سکتا ہے کہ مومن صادق جو ہے وہ بھی کسی مسلحت کے پیش نظر وہ بھی مشورہ دے رہے ہو اس لیے کہ بہرحال بلد الحرام ہے اس سرزمین کو خوریزی کے ذریعے سے گویا کہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں لیکن یہاں حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں ان سے کرو جنگ کرو یو ازم اللہ کم اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا سزا دے گا وہ اور انہیں رسوا کرے گا یسور کم ہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف وہ یشف قوم مومنی اور اہل ایمان کچھ اہل ایمان کے سینوں کو ان کے اندر جو جلن ہے اس کو دور کرے گا شفا دے گا یعنی یہ کہ جن مسلمانوں کو وہ ستا رہے تھے بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو ہجرت نہیں کر سکے مستدف ایسے لوگ تھے بوڑھے ہیں سفر نہیں کر سکتے یا یہ کہ خواتین ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ ہجرت کر سکتی اب وہ ان کے ظلم و ستم کی چکی میں مسلسل پچ رہے ایزائیں ہیں جو جیل بھی پڑ رہی ہے انہیں مسلسل تو یہاں فرمایا کہ ان کے زخمی دلوں کے اوپر بھی تو ہمیں مرہم رکھنا ہے ان کے لیے بھی ہمیں تسکین کا سامان کرنا یش صدور قومی مومنین و یوزہ قلوب ان کے دلوں میں جو جلن ہے اللہ تعالی چاہتا،, چاہتا ہے کہ وہ نکل جائے جب وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں کہ یہ کفاران قریش یہ سرداران مکہ یہ کس طرح ذلیل ہوئے ہیں کس طرح ان کی گردنیں چھکی ہوئی ہیں کس طرح یہ مجرم بن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور جب حضور نے سوال کیا ہے کہ تمہارا کیا گمان ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا تو جواب میں کس قدر لجاجت کے ساتھ کہا ہے کہ آپ تو کریم و نمن و کریم آپ ایک شریف انسان ہیں شریف انسان کے بیٹے ہیں ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے تصریف آگے بہرحال اس سے اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہوگی ان کے دلوں میں جو جلن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مرہم کا سامان کیا تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہاں تسلی دی جا رہی ہے یہ تسلی ابھی لفظ ہی ہے لیکن یہ کہ وہ تسلی بعد میں ہوئی ہے کہ جب کہ ان میں سے بہت سے ستر سردار تو ان کے وقت بدر کے میدان میں کھیت رہے اور اس کے بعد جو ان کی توہین و تسلیل ہوئی ہے جس طرح انہیں کھڑے ہونا پڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے سررگو ہو کر وہی بات یہاں کہی گئی ام ہسب السونا اگلی آیت پھر دیکھیے یہ تو دل جوئی کا انداز تھا کہ تمہیں سکانے والے یہ چھٹے نہیں رہیں گے ان پر بھی پکڑ آئے گی اللہ کی گرفت آئے گی اور ان نبق شرب میں کلا شریف بڑی سخت پکڑنے آئے گی دوسری آیت جو ہے آیت نمبر پانچ اس آیت نمبر چار آیت نمبر پانچ ہے منکانہ یرج القا اللہ فلم اجل اللہ اس میں دل جمعی کا سامان ہے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وہ مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا دل جمعی ری ایشورنس کہ جو کوئی بھی بندہ مومن آخرت کی جزا کے لیے دنیا کے یہ مسائل جھیل رہا ہے آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیا کے نقصانات گوارہ کرتا ہے جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ ساری سختیاں برداشت کر رہا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی ساری امید جو ہے وہ یوم الدین اور حیات اخروی کے ساتھ وابستہ ہے اب ہو سکتا ہے کہ کبھی شیطان جو ہے وسوسہ اندازی کرے وسوسے کا اختیار تو شیطان کو حاصل ہے اگر چین آپ اعبادی للطان اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کو کسی انسان پر اختیار نہیں دیا ہے وہ زبردستی کسی انسان کو غلط راستے کی طرف نہیں لے جا سکتا اختیار حاصل نہیں ہے اختیار تو خود انسان کو دیا ہے. اما شاکرم و اما کا چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے چاہے نا بن کر زندگی گزارے لیکن شیطان کو وسوسہ اندازی کا اختیار دیا ہے الرزی یوس میں سو فیس تو اب ظاہر بات ہے کہ کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہے آخرت آئے گی بھی کہ نہیں ہم ادھار کا سودا کر رہے ہیں تن من دھن لگا رہے ہیں سب کچھ اپنی زندگی کو داو پر لگا دیا ہے اور اپنی جان جو ہے اس کی بازی ہم لگا رہے ہیں پتہ نہیں کہیں آخرت آئے گی بھی کہ نہیں یہ جو ایک وسوسہ دگدگا پیدا ہو سکتا ہے دل میں کسی وسوسہ شیطانی کی وجہ سے اس پر یہاں ری ایشورنس دل جمی کا سامان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا و منگ کا نرجو جو کوئی بھی اب اس میں خاص ایک لطیف نکتا بھی ہے اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہونا یہ رجا جو ہے امید کہ بندہ مومن جو کچھ جھیلتا ہے برداشت کرتا ہے قربانیاں دیتا ہے مشقت جو ہے دنیا میں کرتا ہے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ جان کی بازی کھیل جاتا ہے تو آخرت کی امید میں تو یہ امید معہوم نہیں ہے اطمینان رکھو وہ دن آ کر رہے گا من کانا یرج القا اللہ جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا جل اللہ تو وہ مطمئن رہے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت لات من آنے والا ہے وہ ہوا سمیع اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے بڑا پیارا انداز ہے یہاں پر ایک مشرا ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کے لیے کوئی دکھ جھیل رہا ہے مصیبتیں برداشت کر رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے اور اسے معلوم نہ ہو یہ معاملہ کم سے کم اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ تو ہر آن دیکھ رہا ہے بلال جو کچھ تم پر بیت رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو آیت میں نے پچھلی نشست میں بھی کوٹ کی تھی فائن نہ کب آ نا حضور سے کہا گیا آپ صبر کیجئے فائن نہ کب آ یو نہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم سن رہے ہیں تو فرمایا ان نہ سمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے کسی نے مجنون کہا ہے آپ کو تو اے محمد ہم نا تو نہیں ہمارے علم میں آ کہ آپ کو یہ لفظ بھی سننا پڑا ہے کسی نے ساحر کہہ دیا آپ کو تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے علم میں نہ ہمیں معلوم ہے ہم نے سنا ہے کہ آپ کو شاہر شاعر یہاں تک کہ قذاب تک کہہ دیا گیا یہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے ہم سن رہے ہیں اور اے بلال جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یا ایک خباب جس سب اور صبات اور استقامت کا تم نے مظاہرہ کیا ہمارے علم میں ہے وہ ہوا سبی اب اس میں بھی دیکھیے کس قدر دل جوئی ہے ہمارا محبوب جانتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ مصائب جھیل رہے ہیں اس کے علم میں ہے کہ میں نے یہ قربانی دی ہے وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے جو کچھ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے جو تانے سننے پڑ رہے ہیں جو تنظ اور استحصہ ہو رہا ہے جو تمسکر ہو رہا ہے وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے اس سے انتہائی تسکین اور انتہائی اطمینان ہے جو بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے تو یہ دو آیتیں جو ہیں ایک طرف تو یہ کہ جو لوگ تمہیں ستا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ کر رہیں گے پائی پائی کا حساب ان سے لے لیا جائے گا ہر چیز کی انہیں پوری پوری صدا مل جائے گی ہم حسب الزین یا یا یس میں اور دوسری طرف تم یہ کبھی کوئی وسوسہ دل میں نہ آنے دو کہ پتہ نہیں وہ آخرت ہوگی یا نہیں باس بادل موت ہے یا نہیں وہ وقت آئے گا بھی کہ نہیں کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے ہمیں خلاطوں سے نوازا جائے گا ہماری قربانیوں کا صلا دیا جائے گا ہماری ان تمام کوششوں کی تحسین ہوگی نہیں ایسا تو نہیں کہ وقت نہیں ہی آئے یہ خیال موخوم ہو من کا نئیمی اب دیکھیے اس کے بعد پھر ایک آیت میں زجر ملامت اور یہاں ایک خاص انداز ہے اور وہ انداز ہے جسے شان استغنا کہتے ہیں شان بے نیازی وہ من اللَّهَ فعیند عَنِ ان اور جو کوئی جہاد کر رہا ہے اسے یہ جان دینا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اپنے بھلے کو اپنے فائدے کے لیے اپنی آکمت کے لیے جہاد کر رہا ہے یہ خیال دل میں مت آنے دینا کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہے کوئی احسان اللہ پر ہے یا اللہ کے رسول پر ہے یا اللہ کے دین پر ہے یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ جو, جو بھی کچھ ہے یہ خیمہ تمہارے ہی کھڑے کیے ہوئے کھڑا ہے اگر تم اپنی سپورٹ ہٹا لو گے تو یہ خیمہ گر جائے گا اب دیکھیے یہی مضمون ہے یہ سورہ حجرات میں آیا ہے جیسے میں نے اس مضمون کے بارے میں تارز کیا کہ سورہ توبہ کے اندر وہ مضمون جو ہے خوب نکھر کر سامنے آیا اسی طریقے سے یہ مضمون یہ سورہ حجرات میں آیا یم الم تمن اسلامی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ پر احسان دھن رہے ہیں کہ ایمان لے آئے ظاہر بات ہے کہ یہ مدری دور میں آیت نازل ہوئی ہے پوری سورہ مبارکہ ہم پڑ چکے ہیں ہمارے اس دن تخب نصاب کے حصہ صوم میں شامل ہیں تو اس کا پورا جو ہے پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ دور کے جس میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہیں لیکن وہ قانونی ایمان کے درجے تک ہے طالت لرا و آمنہ وہ لم تو میں نا کل کو لو نبی یہ دعویٰ, دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو وہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ملما یت خل ایمانو بےکو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو ہمارے علاقے کی کولوکیل لینگویج کی یہ کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا وہ چنا جو ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے خالی برتن جو ہے وہ آواز زیادہ دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے دعوی کرتے تھے بڑھ چڑھ کر کرتے تھے بلکہ احسان دھرتے تھے حضور پر ہم ایمان لے آئے تو یمن کا نسل یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں اللہ تمن والے کہہ دیجئے ان سے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو بلی لاہو یمن علیہ لمان ان کم بلکہ اللہ کا احسان مانو اللہ احسان دھرتا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے تو ایمان تک بھی پہنچ سکتے ہو اگر تم سچے ہو اسلام میں بھی اگر سچے ہو تو آج نہیں تو کل ایمان کی دولت تمہیں مل جائے گی لیکن شخص اسلام بھی جھوٹ موٹ کو لایا ہو صرف فریب دینے کے لیے لایا ہو ظاہر بات ہے اس کی رسائی ایمان تک کبھی نہیں ہوگی لیکن خلوص کے ساتھ دھوکہ دینے کی نیت سے نہیں صدق کے ساتھ صدق دل کے ساتھ جو اسلام لے آیا وہ گویا کہ اس شاہ پر اب آ گیا ہے کہ جس کی آخری منزل ایمان کامل ہے تو اللہ کا احسان اسی ضمن میں مشیر میں نے اس وقت بھی سنایا ہوگا کہ منت منہ کی خدمت سلطان ہم ہی کنی منت شناس سزو کہ بخدمت بے داشت تک تم یہ اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ پر کوئی احسان کر رہے ہو منت منہ کی خدمت سلطان ہم ہی کنی کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو منت شناس سزو کہ بخدمت بے داشت تک اس کا احسان سمجھو اور مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا تو یہ تو اللہ کا احسان ہے بلی اللہ یمن وہی بات یہ ہے اب اس میں شان استگنا شان بین آزی یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہو یا ہمارے نبی پر تمہارا کوئی احسان ہے جو کوئی جہاد کر رہا اور یہاں نوٹ کیجئے لفظ جہاد کو یہ جہاد کس معنی میں ابھی وہ تطال کا درجہ تو کہیں آیا ہی نہیں وہ تو یوں سمجھیے کہ کم بیش آٹھ برس بعد آئے گا اگر یہ سن پانچ یا سن چھ نبوی میں یہ سورہ مبارک نازل ہو رہی ہے تو ابھی تو یوں سمجھئے کہ سات سال تو ابھی مکی دور کے بقایا ہے ڈیڑھ سال پونے دو سال اور جو ہے مدنی دور کے شامل کیجئے تب کے ہوگا لیکن جہاد تو ہو رہا ہے تو جہاد کا جو وسیع مفہوم ہے جو براڈ بیس ہے جہاد کا اس کو اس آیت کے حوالے سے ذہن نشین کر لیجیے بالاتفاق مکی صورت ہے کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ یہ آیات مدنی پھر یہ سورہ مبارکہ تو ختم بھی ہو رہی ہے ایک ایسی آیت پر جس میں یہی لفظ جہاد آیا ہے بلزین جاہدوفینا نہ سولنا جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے ہماری راہ میں فشانی سر سرفروشی سے کام لیں گے محنتیں کریں گے قربانیاں دیں گے ہم لازمن ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے ان کی رہنمائی فرماتے چلے جائیں گے اپنی راہوں کی طرف بلزین جاہدوفینا لنح تو یہ جہاد جو ہے مکی دور کا وہ جہاد کیا ہے دعوت اور استقامت وہی سورہ حامی سجدہ کی آیات جو ہے تیس تا چھتیس جو ہمارے منتخب نصاب میں اس کا آخری درس ہے نمبر ایک یہ, نمبر دو. یہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت یہ ہے کہ جو جہاد ہے دعوت بھی ہے اور خود استقامت ہے سوات میں کوئی لفزش نہ آئے کوئی تزلزل نہ ہو ہمت کمرے ہمت کسی رہے کھڑا رہے انسان چاہے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں لیکن کھڑے رہنا ثابت قدم رہنا پیچھے نہ ہٹنا یہ بہت بڑا جہاد ہے تو فرمایا اب پھر دیکھیے میں نے ارض کیا تھا آلٹرنیٹلی یہ مضامین آ رہے ہیں ترغیب کا انداز تشویق اور تشویق کا انداز دل جوئی کا انداز دل جمی کا انداز وی ایشورنس کا انداز اطمینان دلانے کا انداز حوصلہ افزائی کا انداز اور دوسری طرف زجر ملامت تمبیر تحدید ڈانٹ ڈپٹ دونوں برابر برابر چلے آ رہے ہیں ابھی یہاں یہ شان استقناک کے ساتھ اگر تو کچھ کر رہے تو اپنے لیے کر رہے ہیں یہاں ذرا سا اس پر بھی توجہ کر لیجئے نما یو جاہ نفسی گویا کہ خود غرضی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو ہر جگہ ہے خود غرضی کا میدان صرف بدل گیا ہے ایک تعلیم دنیا ہے اس کی خود کچھ اور ہے وہ دنیا میں دولت یا شہرت یا وجاہت یا اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے مومن بھی خود غرض ہے لیکن اس کی غرض آخرت سے وابستہ ہے وہ وہاں اپنی نجات کا طلبگار ہے اور اس نجات کے بارے میں جان لیجیے دو جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت حالت یہ ہو جائے گی نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ چاہے میرے بیٹوں کو میری اولاد کو میری بیوی کو میرے والدین کو میرے گھر والوں کو خاندان کو قوم کو پوری نو انسانی کو جہنم میں جھونک دیا جائے مجھے بچا لیا جائے سمجھی کسی طرح مجھے نجات ملتا تو خود تو ہے لیکن خود وہ حالی کا مجھے یا مصرا یاد آ رہا ہے شیر یاد آ رہا ہے اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں پر خود ستائیوں کے ہیں انواع جدا جدا اسی طرح وہ انسان کون ہوگا جو خود غرض نہیں لیکن خود غرضی کے میدان جدا ہے ایک خود غرضی ہو رہی ہے صرف دنیا کے لیے دنیا کی دولت دنیا کی آسائشیں دنیا میں وجاہت دنیا میں اقتدار دنیا میں جائیداد جو بھی ہے ان تمام چیزوں کو جمع کرتے چلے جائیے ایک اس کی غرض ہے اور ایک یہ کہ آخرت میں اپنی نجات اسی میں اپنے آل اولاد کی نجات اپنے اہل خانہ کی نجات جن سے بھی محبت ہے ان کے لیے بھی نجات یہ سب قسم لیکن یہ بھی تو اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اہل و عیال بھی آپ کے ساتھ فروح و ریحان و جنت و نعین اس میں داخل ہو اس پہلو سے خود غرضی تو ہے لیکن خود غرضی اور خود غرضی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس لیے کہ ایک کی نگاہ جو ہے در حقیقت آخرت پر ہے اس کی ساری اغراض آخرت سے وابستہ اور ایک کی دنیا جو ہے الجھ کر لے گئی اس دنیا میں اور نگاہ جو ہے الجھ کر رہ گئی اس دنیا میں اور اس کی ساری بس یہی کی ہے تو فرق صرف میدان کا ہے ومن جاہد نفسی. جو کوئی بھی جہاد کرے بہت اہم ہے یہ جن لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے دے کسی بھی دینی خدمت میں شریک ہو کسی دینی کام میں لگے ہوئے ہو کسی ایسی جماعت میں شامل ہو کہ جو دین کی دعوت یا قامت کی جد و جہد کر رہی ہو اس میں جو شخص کام کر رہا ہے اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اتنا کام کیوں کروں دوسرے تو نہیں کر رہے ہیں。سوال یہ کہ تم اپنے لیے کر رہے ہو بھائی ماہ والے ماحم ملا کو ماحم مل <مِلتُم> جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی جوابدہی وہ خود اللہ کے یہاں کریں گے جو تم پر ذمہ داری تم اپنا سب کچھ نکال کر نہیں رکھ دو گے تو تم ناکام ہو گئے کیا پتا کسی دوسرے شخص کی استعداد ہی کم تھی اللہ تعالی کی طرف سے اسے صلاحیت ہی کم ملی تھی اس نے اگر اس درجے میں بھی جو بھی کچھ اس کے پاس تھا لا کر میدان میں ڈال دیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا چاہے مقدار میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے وہ بہت کم ہو لیکن اگر اللہ نے آپ کو رست زیادہ دی تھی استعداد زیادہ دی تھی صلاحیتیں زیادہ دی تھی اور آپ نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں نہیں لگایا بلکہ بچا بچا کے رکھا تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا نہ ہے وہ آئی نہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے آئینہ سال اگر آپ نے بچا بچا کر رکھا ہے تو خا جو کچھ آپ نے دیا اور لگایا وہ مقدار میں اس پہلے شخص کے مقابلے میں زیادہ ہوں آپ ناکام ہو جائیں اس لیے کہ لا کلف اللہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی کو مگر اس کی وسط کے مطابق اب آپ کو کیا معلوم کہ اس کی وسعت کتنی ہے اس اعتبار سے بڑا انڈیویجلسٹک ہونا چاہیے انسان کو اور بڑی انڈیویجلسٹک اپروچ ہونی چاہیے میں ہوں میری صلاحیتیں جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے جو بھی وہ ہے وہ وسط چاہے جسمانی قوتوں کی شکل میں ہو مالی وسائل کی صورت میں ہو اب یہ مجھے تو لگانا ہے اللہ کی راہ میں اور یہ میں سب کچھ لگ رہا ہوں تو کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں قربانیاں دے رہا ہوں محنت کر رہا ہوں اپنا وقت ادھر لگا رہا ہوں بجائے دنیا کمانے کے تو کسی پر ایسان نہیں اپنے لیے کر رہا ہوں اپنے دراجات جنت کے اندر بلند سے بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے زیادہ سے زیادہ حصہ وافر پانے کی صحیح کر رہا ہوں تو یہ بہت اہم ہے یہ نقطۂ نظر کہ انداز آمَنُوا لَنُكَفْرَنَّ عَنْهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو یہ تفصیل سیاحت کا مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے حصہ دوم میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات میں بھی مفہوم آیا ہے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نام اعمال میں جو دھبے ہیں ان کو دھو دیا جائے گا سابقہ زندگی کے گناہ کوتاحیاں معاشیتیں نام اعمال سے ان کو صاف کر دیا جائے گا اور یہ بھی مفہوم ہے سابق کا زندگی جو غفلت میں بیتی ہے اس کی وجہ سے دامن کردار پر جو داغ ہے کوئی بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں غلط قسم کی عادتیں جو ہے ان کا انسان کھوگر ہو گیا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا سیرت و کردار کو بھی دھو کر صاف کر دے گا تکفیر سیاحت کے یہ دونوں مفہوم ہیں اور یہاں نوٹ کیجئے کہ نہایت تاکیدی انداز ہے لنو کفر سیاحت اسی میں وہ فری ایشورنس اطمینان رکھو دل جمع رکھو خاطر جمع رکھو تمہاری یہ محنتیں یہ قربانیاں یہ رائے جانے والی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا بھرپور دے گا سینکڑوں گنا دے گا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے لنو کفر اللہ سیے آتے لازمن دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو بلا نجی احسن النزی کانو یا اور لازمن بدلا دیں گے انہیں بہت ہی بہتر احسن ان کے کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کے کاموں کا جو درجہ تھا اس سے بھی کہیں پڑھ کر ہم نوازیں گے احسن یہاں پر آیا ہے ان کے مقابلے میں احسن الزی قانو یا جو بہت احسن ہوگا ان کے اعمال کے مقابلے میں یعنی اپنے اعمال اپنی محنت اپنے جد و جہود اپنے جہاد اپنی سرفروشی اور جا فشانی جس درجے کی تھی اس درجے کے جس اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوں گے اس استحقاق سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالی عزم دے گا سر یہ میں بعد میں اگلی نشست میں انشاءاللہ شاء کروں گا کہ یہ دو مختلف تعبیرات قرآن مجید میں ہیں ان میں کیا فرق ہے فرق و تفاوت ہے یہاں اسی پر ہم بات ختم کر رہے ہیں اس نشست میں کہ یہاں پھر ایک دل جوئی کا انداز یہ ایشورنس کا انداز ہے کہ مطمئن رہو تمہاری یہ قربانیاں اور تمہاری یہ محنتیں اور یہ مشقتیں جو تم جھیل رہے ہو اور آئے گا جانے والی نہیں ہے والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنزينهم أحسن الذين كانوا يعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم